تو اس سے بڑھ کر ظلم کون جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا آ اس کی آیتیں جھٹلائن انہین ان کے نسب کا لکھا پہنچی گا یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے ان کی جان نکالنی آئیں تو ان سے کہتے ہیں کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے تھے کہتے ہیں وہ ہم سے گم گئے اور اپن جانوہیں پر اب گواہی دیتے ہیں کہ وہ کافر تھے